أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون سورہ انفال کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ جل نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کفار اپنی مال و دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جہاد سے دعوت کے کاموں سے نماز سے حج سے تمام اچھے کاموں سے روکنے کے لیے کافر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یہ ابھی اور بھی خرچ کریں گے پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے افسوس بن جائے گا پھر یہ ہار بھی جائیں گے یہ تو دنیا کے سزا ہو گئی اور کافر قیامت کے دن جہنم میں جمع کیے جائیں گے اللہ جل جلال قرآن کریم میں کفار کے اقوال کو افعال کو اور ان کے اموال کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ غلط اقوال کی وجہ سے کافر ہوئے جہنم کے حقدار بنے غلط افعال کی وجہ سے وہ کافر ہوئے جہنم کے مستحق بنے اور اموال کو اپنی مال و دولت کو غلط خرچ کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے اور جہنم کے مستحق ٹھہرے آج کے سبق میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ کافر اپنی مال و دولت کو غلط کیسے خرچ کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ کافر جنگے بدر کے بعد دوسری جنگوں میں خرچ کریں گے اپنی مال و دولت لگائیں گے اور ہوا بھی اسی طرح جنگے بدر میں وہ ہار گئے اور پھر جا کر انہوں نے جو قافلہ ان کا جنگ سے بچ گیا تھا وہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا کروڑوں روپے اس میں تھے اس مال سے انہوں نے دوبارہ سے اسلحہ خریدا ہتھیار خریدے اپنے آپ کو منظم کیا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں آئے اور احد میں انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ستر صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اس جنگ میں یہ ایک قول ہے دوسرا کال یہ ہے کہ نہیں جنگ بدر میں جو کفار آئے تھے ایک ہزار کا لشکر تھا ایک ہزار کا لشکر جو ہوتا ہے اس کے پاس گھوڑے ہیں اونٹ ہیں ساز و سامان ہے اسباب ہیں وسائل ہیں کھانے پینے کا خرچہ ہے خرچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دس آدمیوں کا کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے سفر میں ایک ہزار آدمی مسلح ساز و سامان اسباب اور وسائل کے ساتھ اتنا بڑا قافلہ جب حرکت کرتا ہے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اللہ جل جلال یہ فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں یہ جو اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ سزائے ہے ان کو اپنے اس خرچے پر افسوس ہوگا اور پھر یہ ہار بھی جائیں گے یہ تو دنیا کی سزا ہے آخرت میں ان کو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملنے والی ہے یہ لوگ جہنم میں جمع کیے جائیں گے کفرو الا جہنما یحشرون جو کافر ہیں وہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے جیسے بھی ہو غزوہ بدر سے اس آیت کا تعلق ہو یا غزوہ احد سے اس آیت کا تعلق ہو دونوں حالتوں میں کافروں کو آخر شکست ہوئی اور انہوں نے جو کچھ خرچہ کیا اس پر انہیں افسوس ہوا کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا کافروں کا انجام ہر وقت اسی طرح ہوتا ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں جو باتیں لکھی ہیں میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں فرماتے ہیں مذکورہ آیتوں میں دین حق سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کا جو انجام بد ذکر کیا گیا ہے اس میں آج کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اپنے باطل کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شفا خانوں ہسپتال بناتے ہیں تعلیم گاہوں اپنے مقصد کے لیے اسکول کالج اور یونیورسٹی وغیرہ بناتے ہیں جس میں اپنی کفریہ تعلیم وہ دیتے ہیں اس میں آج کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اپنے باطل کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شفا خانوں تعلیم گاہوں اور صدقہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں تم لوگ تو افغانستان میں رہتے ہو نا یہ کافر جو ہیں آٹے کی بوریاں تقسیم کرتے ہیں یا نہیں ان کافروں کو آپ لوگوں سے پیار ہے اگر اتنا ہی پیار ہوتا محبت ہوتی تو یہ بم کیوں برساتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو صدقہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں یہ سب اس میں داخل ہے یہ جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں امریکہ یورپ اور کفار کی محبت پیدا کرنی ہے کہ دیکھو یہ تو آٹے کی بوریاں دیتے ہیں چاول دیتے ہیں گھی تیل ہمارے گھر کے تمام اخراجات پورا کرتے ہیں طالبان تو صرف گولیاں مارتے ہیں طالبان کی وجہ سے تو مسجد بھی شہید ہو جاتی ہے مدرسے بھی برباد ہو جاتے ہیں گھروں پر بمباری ہوتی ہے یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ورنہ جو بم مار مار کر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قیمہ بنا رہے ہیں ان کو آگ میں جلا کر کوئلہ بنا رہے ہیں ان کو آپ سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ آپ کو آٹے کی بوریاں مفت میں دیتے ہیں یہ کافروں کی سازشیں ہیں کافروں کی چالیں ہیں تاکہ مجاہدین سے اور اسلام پسندوں سے شریعت کے دیوانوں سے لوگوں کو متنفر کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے کہ یہ پگڑی والا یہ داڑھی والا یہ جو کلاشنکوف لے کر امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے غلاموں کے خلاف لڑ رہا یہ غلط ہے امریکہ بہت اچھا ہے اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہیں بڑے بڑے اسکول کالج یونیورسٹیاں حتیٰ کہ مدرسے بھی بنائے ہیں مدرسے بنائے ہیں امریکہ نے یہاں اور ان مدرسوں میں پڑھانے کے لیے اس کو اپنے جیسے مولوی بھی مل جاتے ہیں فرماتے ہیں اسی طرح وہ گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اسلام کے اجماعی عقائد میں شبہات و اوہام پیدا کر کے ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنے قلم سے کتابوں سے اپنی تقریروں سے لوگوں کے عقیدے اور نظریات خراب کرتے ہیں اور پیسے کافروں سے لیتے ہیں ان کی تنخواہیں کافر دیتے ہیں کافروں نے مدرسے بنائے ہیں اور اس میں یہ مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو جہاد کے خلاف اکساتا ہے لوگوں کو طالبان کے خلاف ابھارتا ہے طالبان کی ایک چھوٹی سی غلطی مل گئی سب کے سامنے اسے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ طالبان سے متنفر ہو جائیں یہ سب اسی میں داخل ہے لیکن حق تعالی اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور بہت سے مواقع میں مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں اب ہم آج کے درس کے اخیر میں حالات پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا دو ہزار ایک میں اور اس کے بعد وہ یہاں پر بیس سال تک رہا کتنا بیس سال تک امریکہ افغانستان میں رہا ہے ہر روز امریکہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتا تھا افغانستان میں ایک ڈالر اس وقت ایک سو ستر روپے پاکستانی ہے تقریباً ایک ڈالر سو ڈالر جو ہے تقریباً سترہ ہزار پاکستانی بنتے ہیں یہاں سو ڈالر ہزار ڈالر لاکھوں ڈالر کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اربوں کھربوں کی بات ہو رہی ہے امریکہ نے اتنا زیادہ یہاں ڈالر خرچ کیا ہے کہ اس کے سفر گنتے گنتے آپ تھک جاؤ گے ملین بلین ٹریلین سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں اربوں اور کھربوں کی بات ہے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے امریکہ نے یہاں پر اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے کہ لوگوں کے ایمانوں کو خریدا ہے لوگوں کو کافر بنایا ہے لوگوں کی عزتوں کو خریدا ہے نعوذ باللہ ہر قسم کے کام اس نے پیسوں کے ذریعے لوگوں سے کروایا ہے جاسوسی مسلمانوں کا قتل مسلمانوں کی عزتیں لوٹنا مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کو اغوا کرنا بہت کچھ کیا ہے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر امریکہ نے یہاں لگائے ہیں ہمارا مقصد یہاں پر امریکہ نے جو پیسے لگائے ہیں اس کا حساب کتاب دینا نہیں ہے صرف اس آیت کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے کہ کافر اپنا مال لگاتا ہے لگاتا ہے لگاتا ہے لیکن پھر اسے افسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالی جو فرماتا ہے وہ سچ ہے امریکہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ ہے لیکن امریکہ کے جھوٹ کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کو آپ پڑھیں سرح انفال کی آیت نمبر چھتیس اور اس میں غور کریں کہ اللہ تعالی نے ازل میں یہ بات فرما دی تھی کہ کافر اس طرح کریں گے پھر ان کو اپنا مال خرچ کرنے پر افسوس ہوگا پھر وہ ہار بھی جائیں گے اور یہ سزا صرف دنیا کی سزا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پھر جہنم میں بھی جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار فرمائے اور ہمیں کافروں کی غلامی سے کافروں کی نوکری سے کافروں کی چاکری سے کافروں کی خدمت اور مزدوری سے اللہ تعالیٰ ہر وقت حفاظت فرمائے امین یا رب العالمین